ہم نے انہین پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں سی اور بدل دیں